تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے یہ ہے اللہ میرا رب میں نہیں اس پر بھروسہ کیا اور میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں